شا فرمایا یا ایمان والوں لات نہ ہونا کل لدین کفروں کی طرح اے ایمان والوں تم کافروں کی طرح نہ ہونا قالخوان جب کافروں نے اپنے بھائیوں کے بارے میں کہا ادا دور ابو فل جب ان کے بھائی زمین میں سفر کرنے لگے اوقان یا مسلمان ہو کر انہوں نے جہاد کیا تو وہ کافر ان کے متعلق کہنے لگے لو کانو ایندنا اگر یہ ہمارے پاس ہوتے ماں ماتو تو مارے نہ جاتے وہاں خودی اور قتل نہ کیے جاتے غزبۂ عہد میں جو مسلمان شہید ہوئے ان کے وہ بعض رشتہ دار کہ جو مسلمان نہیں تھے کافر تھے تو جب انہیں یہ پتہ چلا کہ غزب عہد میں یہ مسلمان شہید ہو گئے ہیں تو ان کے کافر رشتہ داروں نے یہ کہا کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے اور اسلام میں نہ جاتے اور قصبۂ عہد میں شریک نہ ہوتے تو مارے نہ جاتے اور قطر نہ کیے جاتے ارشاد فرمایا کا حسوطنسی فِي بہن یہ اس لیے کہ اللہ تعالی نے ان کے دلوں میں حسرت پیدا فرما دی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا مگر جب بندے کو صبر نہ ملے اور اس کا افسوس حسرت میں تبدیل ہو جائے تو وہ حقیقت میں آزمائش اس کے لیے مصیبت ہوتی ہے اور اسی طرح کافروں کی یہ ہمیشہ عادت ہے کہ جب بھی کوئی ان میں سے مر جاتا ہے تو وہ حسرت کرتے ہیں افسوس کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ اگر یہ وہاں نہ جاتا تو نہ مارا جاتا حالانکہ ہر ایک کی موت تصور آخرت دیتی ہے ہر ایک کی موت یہ تصور دیتی ہے کہ اس کا وقت پورا ہو گیا یہ دنیا سے چلا گیا ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان پر ثابت قدم رہیں اللہ اور اس کے رسول کی فرمبرداری کریں اور موت کی تیاری کریں میت اور اللہ تعالی زندگی عطا فرماتا ہے اور وہی موت دیتا ہے تو تم گھر پہ بیٹھے ہو موت لکھی ہوگی تو وہ آئے گی اللہ بما تعملون بصیر اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے جب یہ تصور قائم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے گناہوں سے نفرت بھی ہو جاتی ہے نیکیوں پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے اور ختم قادریہ شریف کے بعد یہی پیغام دیا جاتا ہے ہر اتوار کو اثر تا مغرب فضل باہر شریعت میں ختم قادریہ شریف ہوتا ہے کبھی آ کر دیکھیں ختم قادریہ شریف کے بعد جب ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے مبارک ناموں کا ورد کرتے ہیں اور جب یہ سدائیں ہوتی ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو کئی بھائیوں نے بتایا ان کے یہ ویوز ہیں الحمد للہ کہ جب یہ وظیفہ کرتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے بسا اوقات رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اللہ بما تامل وسی اور جو تم کام کرتے ہو ان کاموں کو اللہ دیکھ رہا ہے والل تم فی سمی گھر پر بیٹھ کر موت آئے یہ کوئی ایسی شاندار کامیابی تو نہیں لیکن اگر موت اللہ کے راستے میں آئے تو کتنی بڑی کامیابی ہے سبیر اللہ اور اگر تم اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جاؤ او مت یا مر جاؤ انتقال کر جاؤ کہ میدان جنگ میں پہنچنے سے پہلے راستے میں بیماری سے انتقال کر جاؤ لیکن نکلے ہو اللہ کے راستے میں ل مغفرتم مین ضرور اللہ کی طرف سے تمہارے لیے مغفرت کی بشارت ہے وَرَحْمَتٌ اور رحمت کی بشارت ہے خَيْرٌ یج معور پوری کائنات کی دولت جو بھی ہے اس سے یہ بہتر اور افضل ہے خَيْرٌ بہتر ہے اللہ کی رحمت اللہ کی مغفرت بہتر ہے ماں اس سے جو یجمعون وہ جمع کرتے ہیں ساری دولت سے اللہ کی رحمت افضل و عالی ہے اللہ اپنی طرف سے ہمیں مغفرت اور اپنی رحمت عطا فرمائے اور اگر تم انتقال کر جاؤ راہ خدا میں او قطل تم یہ شہید کر دیے جاؤ اللہ تو شہ ضرور تم اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو پھر گھبرانا کیا جب اللہ تعالیٰ مغفرت بھی عطا فرمائے گا رحمت بھی عطا فرمائے گا اور یہاں دنیا سے لوٹ کر جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں تو پھر موت سے کیا گھبرانا یہی تو وجہ ہے کہ بزرگان دین شہادت کی تمنائیں کیا کرتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہر نماز کے بعد دعا کرتے ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے اور ہم اس طرح دعا کرتے ہیں اللهم رزقنا شهاده في سبيلك اے پروردگار اپنی راہ میں ہمیں شہادت کی موت عطا فرما وجعل موتنا في بلد حبيبك صلی اللہ علیہ وسلم اے پروردگار تیرے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں مرنا نصیب فرما جب ایران پر مسلمانوں کی جنگ ہوئی تو ایران کی فوج کا سپہ سالہ رستم تھا تو حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے خط لکھا اور ایرانی فوج اس وقت فارس کہلاتا تھا یہ علاقہ اور یہ اس وقت دنیا کی سپر پاوروں میں سے کہلاتے تھے حضرت سعد بن ابی وقاص نے خط میں یہ لکھا کہ اے رستم تم ہماری فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے تم دنیا کی مرغوب سے مرغوب چیزوں سے جو محبت کرتے ہو اس سے زیادہ ہمارے فوجیوں کو شہادت کی موت کی تمنا ہے تم میدان جنگ میں آتے ہو اس لیے کہ تمہیں فتح مل جائے لیکن ہر وقت تمہیں یہی فکر ہوتی ہے کہ تمہاری جان بچ جائے اور ہمارے ساتھ جو فوجی ہیں وہ میدان جنگ میں آئے ہیں اللہ کی رضا کے لیے اور مقصد یہی ہے کہ شہادت کی عظیم نعمت نصیب ہو جائے تو مسلمانوں اور کافروں کا مقابلہ کیا ہو سکتا ہے جب تک مسلمان اس مقام پر فائز رہے اللہ نے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی فبی مہر مین اللہ بس اللہ تعالیٰ کی کیسی مہربانی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان مسلمانوں کے لیے نرم دل ہیں وَلَوْ كُنْتَ لَنْ مِنْ <حَوْلِكَ> اور اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے ہوم پس آپ ان سے درگزر فرمائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عہد میں دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضب نہیں فرمایا بلکہ اللہ تعالی سے مغفرت کی دعائیں مانگی تو مسلمانوں کو یہ نعمت بتائی جا رہی ہے کہ تم کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں وہ نبی ملے ہیں جو رحمت للعالمین ہے جنہیں جن اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غذب فرما دیتے تو تم تباہ ہو جاتے یہ اللہ کا فضل ہے فرمائے گا محبوب آپ ان مسلمانوں سے درگزر کیجئے واقعی انہوں نے آپ کی نافرمانی کر کے نقصان تو پہنچایا ہے اور ان کے لیے استغفار کیجئے معافی طلب کیجئے او شاہ ویر امر اور ان کا دل خوش کرنے کے لیے معاملات میں ان سے مشورہ کیجئے تاکہ مسلمانوں کا دل خوش بھی ہو جائے اور معاملات میں آپس میں مشورہ کرنا سنت مبارکہ بھی ہو جائے اور جب مشورہ کر کے آپ کسی بات کا تہیہ کرلیں لیں فعیدہ پھر جب آپ عظم کرلیں لیں فتح اللہ تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں ان اللہ یوشب المتوقی بے شک اللہ تعالی بھروسہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے مطلب یہ کہ انسان مشورہ کر کے سوچ بچار کر کے تدابیر اختیار کر کے کوئی بھی کام کرتا ہے تو یہ تو اس کی کوشش ہے نتیجہ تو وہی آئے گا جو رب العالمین چاہے گا تو بندہ اپنی صلاحیتوں پر غرور و فخر نہ کرے بلکہ ہر وقت اللہ کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد رکھے کم اللہ فلا غالب علوم اگر اللہ تعالی تمہاری مدد فرمائے گا تو کوئی تم پر غالب نہ ہو سکے گا تمہیں ہی فتح ہو اور غلبہ ملے گا وہیں یخزل اور اگر اللہ تعالی تمہیں بے یاروں مددگار چھوڑ دے گا تمہیں زلیل و رسوا کر دے گا اللہ کی بارگاہ سے تم دور کر دیے جاؤ گے فمن دل ينصركم من تو بتاؤ اللہ کے بعد تمہاری کون مدد کرے گا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھکے رہو تقوی اور پرہیزگاری اور صبر کے دامن کو مضبوط تھامو جب اللہ مدد فرمائے گا تو کوئی تمہارا کچھ بگاڑ نہ سکے گا فل یت وکلون اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے نبی کے بارے میں یہ بدگمانی ہو ہی نہیں سکتی کہ کوئی نبی اللہ کے کسی حکم کو چھپائے ومئی یغل ایک قاعدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو امانت میں خیانت کرے اور جو باتوں کو گواہیوں کو ثبوت کو چھپائے اس کا انجام کیا ہوگا یغل اور جو کوئی خیانت کرے اور چیزوں کو چھپائے غلّہ یو مل قیام جس چیز کو اس نے چھپایا ہے قیامت کے دن اسے لے کر آئے گا ثم پھر تو وفا کل نفسماں کا ثبت ہر جان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے اچھائی کا بدلا اچھا ہے اور برائی کا بدلہ سخت اذاب ہے اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا کیا جو اللہ کی رضامندی پر چلے جس کی زندگی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے میں صرف ہو جائے وہ اور کمم با اب صحاف مین اللہ دوسرا وہ شخص جس نے گناہ کر کر کے وہ اللہ کی ناراضگی کا مستحق ہو گیا کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں ما واہ جہنم جس سے اللہ ناراض ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے سی وہ بہت ہی بری جگہ ہے پلٹنے کی ہم درجات وہ نیک لوگ اللہ کے نزدیک کئی درجے بلند ہوں گے نعمتوں میں ہوں گے جنتوں میں ہوں گے اللہ بصیر یا ملون اور اللہ ان کے کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے لا لقد من الله علمین بے شک اللہ تعالی نے مومنوں پر احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے کروڑوں اربوں خربوں سے زائد نعمتیں فرمائی لیکن جس نعمت پر اللہ تعالی احسان کا ذکر فرماتا ہے یقیناً وہ نعمت عظما ہے قد من الله علمین بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا باتیم فیہم بن من فسم یہ احسان اس وقت فرمایا جب ان میں انہی میں سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حضور کی آمد احسان عظیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نعمت عظما ہے امام جلال الدین سیوتی اور شافئی علیہ رحما پر قربان جائیے آپ کا سنہ وشال نو سو گیارہ ہری ہے آج سے تقریباً پانچ سو سال سے بھی زائد عرض قبل آپ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی اور آپ بڑی پیاری بات اشار فرماتے ہیں اور آپ وہ محدث ہیں کہ جنہیں دنیا محدث اور مفست تسلیم کرتی ہے امام جلال الدین سیوتی شافی علیہ رحمٰ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے در منصور عربی میں کتاب ہے الحمد سے لے کر تک پورے قرآن کی تفسیر لکھی ہے لیکن کمال ہے اس پوری تفسیر میں ایک بھی قول اپنا لے کر نہیں آتے ہر آیت کے تحت یا تو حدیث رسول لکھتے ہیں یا صحابی کا قول لکھتے ہیں یا تابعی کا فرمان لکھتے ہیں دل منصور جو آج بھی عالم اسلام میں بڑی مشہور و معروف کتاب ہے علامہ امام جلال الدین سعودی شافی علیہ راما فرماتے ہیں کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے جس رات قرآن آیا قرآن کی برکتوں سے وہ رات اس قدر مالا مال ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے افضل ہے شب قدر تو امام جلال الدین سیوتی اشافی علیہ راما فرماتے ہیں میرا یہ فتویٰ ہے کہ جس رات قرآن آیا وہ رات شب قدر ہے اور جس رات محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن تشریف لائے وہ شب قدر سے بھی افضل ہے یہ امام جلال الدین کی رائے ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا جب ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا تو جب بارہ ربیع الاول آئے تو اس کی رات کو اللہ کا شکر ادا کریں دن میں روزہ رکھیں نیکیاں کریں خیرات کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف عطا فرمایات آیاتی رسول ان لوگوں پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں وہ ذکی اور انہیں پاک و ستھرا کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو پاک کرتے ہیں تو آج بھی اگر کسی کو نور قرآن ملے گا دل پاک ہوگا منور ہوگا تو حضور کے فیض سے ہوگا اور حضور کی محبت کے بغیر حضور کی تعظیم و توقید کے بغیر نہ تو قرآن سے فیض ملے گا اور نہ ہی دل منور ہوگا تو قرآن سے فیض حاصل کرنے کے لیے صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقید اور آپ کی محبت انتہائی ضروری ہے یو <وَيُزكِّهِم> وہ رسول انہیں پاک و ستھرا کرتے ہیں وہ الْكِتَابَ عمل <وَالْحِكْمَة> اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائیں گے اے لوگوں تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو وہ ان مِن قَبْلُ لفی ضَلَالٍ عمین اور حضور کی آمد سے پہلے تم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے تمہیں قرآن ملا حضور کے صدقے میں تمہیں وجل کی معرفت ملی حضور کے صدقے میں اس سے پہلے تم کھلی گمراہی میں تھے او لما بت مصیبت مسلحا اے مسلمانوں غذبۂ عہد میں جب تم پر مصیبت آئی تو یہ خیال کرو کہ تم غذبۂ بدر میں کافروں کو رگنی تکلیف پہنچا چکے ہو غزب عہد میں ستر مسلمان شہید ہوئے غزبائے بدر میں ستر کافر مارے بھی گئے اور ستر گرفتار بھی ہوئے تو دگنی انہیں تکلیف مسلمانوں نے غزبائے بدر میں پہنچائی ہے اور پھر غذبائے عہد کا انجام یہ ہے کہ مسلمانوں کو فتح مل گئی اور غذبۂ بدر کا انجام یہ ہے کہ کافروں کو ایسی شکست ہوئی کہ وہ پیٹ پھیر کر بھاگے ہیں تو اے مسلمانوں تم غزبائے عہد کے رنج میں مبتلا ہو کر حوصلے پست مت کرنا کافر غزبائے بدر میں ایسی مار کھانے کے باوجود بھی ایک سال کے بعد تم پر پھر انہوں نے حملہ کیا انہیں تو کوئی ثواب نہیں ملنا پھر بھی انہوں نے حملہ کیا تو تمہارے حوصلے بہت بلند ہونے چاہیے جو ہوا اس پر اپنے حوصلے پست نہ کرو اللہ کی راہ میں دوبارہ لڑنے کے لیے تیار رہے اب غزوہ عہد میں جو مصیبت آئی جو پریشانی آئی کل تم انا ہالا تم کہتے ہو یہ کیوں آئی قل آپ فرمائیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہوا من انفسکم یہ تمہاری اپنی وجہ سے آئی ہے تمہاری جانوں کی طرف سے آئی ہے کہ تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی اور چالیس افراد نے درہ چھوڑ دیا اس پہاڑی کو چھوڑ دیا اور کافروں نے حملہ کر دیا تو یہ تمہارا اپنا قصور ہے ان اللہ کل شعی قدید بے شک اللہ تعالی ہر چاہت پر قادر ہے اب رزوئے عہد میں جو پریشانی آئی اس کی حکمت کا بیان ہے کہ اس پریشانی میں اور حکمتوں کے ساتھ یہ حکمت بھی ہے اماسم یوم الطل جمانی جس دن دو لشکر آپس میں ٹکرائے غذب عہد کے دن اس وقت تم پر جو مصیبت آئی جو پریشانی آئی فبی عز نل وہ اللہ کے اذن سے آئی ولی اور اس لیے آئی تاکہ اللہ تعالی مومنوں کی پہچان کرا دے وہ غزوہ ہے جس میں مومن اور منافق کی پہچان ہو گئی نہ فکو اور اس لیے آئی تاکہ اللہ منافقوں کی بھی پہچان کرا دے وکیل جب ان منافقوں سے کہا جائے آ جاؤ ہمارے ساتھ آؤ کا اللہ, اللہ کی راہ میں لڑو یا کافروں کو ہم سے دور کرو تو منافق جہاد کے لیے نہ آئے کچھ آ کر بھگ گئے قالو جو نہیں آئے انہوں نے کہا لو نعلم و تالن <لَتَبَعْنَاكُم> اگر ہم لڑائی ہوتا جانتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے تم میں اور کافروں میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے جا کر مرنا ہے یا گرفتار ہو جانا ہے تو ہمیں کوئی مقابلہ لگتا نہیں ہے لڑائی ہوتی بھی محسوس ہوتی نہیں ہے تو ہم تو اسے خودکشی سمجھتے ہیں ہمیں اس میں نہیں آنا ان منافقوں نے اس طرح کہا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ غذبائے بدر میں جو ہمیں کامیابی ملی وہ اس لیے ملی کہ کافروں کو تیاری کا موقع نہ ملا اتفاقی جنگ ہوئی اور غذبائے عہد میں تو کافروں نے ایک سال تیاری کی ہے ہم لل کفری اقرب رب من ہم اس دن ایمان کے مقابلے میں ان کا کفر ظاہر ہو گیا یقولون نبی افواہم ماں لئی صفی قلوب وہ اپنے منہ سے وہ بات کہتے ہیں جو دل میں نہیں ہے دل میں تو نفاق ہے اور منہ سے کہتے ہیں مسلمان ہے اللہ اعلم بما ماں اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اللہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بھائیوں سے کہا وہ اور خود بیٹھے رہے یہ منافقین ہیں جو جہاد میں نہ گئے بلکہ مسلمانوں کو روکنے کی کوشش کی تو ان کے بعض رشتہ دار مسلمان جنگ میں گئے اور شہید ہو گئے تو ان کے متعلق انہوں نے کہا لو اقا اگر وہ ہماری بات مانتے ما کو تو قتل نہ کیے جاتے مارے نہ جاتے ہماری بات مانتے ہم نے تو منع کیا تھا کہ مقابلہ تو ہے ہی نہیں کہاں ہماری طاقت کہاں کافروں کی طاقت یہ تو خودکشی ہے تو ہم نے تو منع کیا مگر یہ نہ مانے اگر بات مان لیتے تو مارے نہ جاتے قرآن مجید فقان حمید نشاد فرمایا قل اے محبوب آپ فرمائیے ان فکل موتا اے منافقوں تم اپنے آپ کو موت سے بچاؤ اپنی جان سے موت کو دور کر کے بتاؤ ان کن تم سعد اگر تم سچے ہو جب جس وقت تمہاری موت لکھی ہے وہ آ کر رہے گی چاہے میدان جنگ میں ہو چاہے گھر پہ ہو تو تم اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکو گے مفسرین فرماتے ہیں یہ کہنے والے منافقین کی تعداد ستر تھی حریش پاک میں فرمایا گیا کہ جب انہوں نے یہ بات کہی اور یہ آیت نازد ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت انہیں سنا دی اور اسی دن یہ ستر منافقین بغیر کسی ظاہری سبب کے مر گئے اب دیکھیے مفسرین بڑی پیاری بات اشاعت فرماتے ہیں فرماتے ہیں ستر وہ مسلمان تھے جو غذبۂ عہد میں انتقال انشہید شہید ہو گئے تھے اور ستر منافقین اس طرح مرے تھے دونوں کی روح تو نکلی تھی مگر فرق یہ ہے کہ وہ شہادت کی عظیم رتبے پر فائز ہوئے اور یہ ذلیل اور رسوا ہو کر مردار موت مرے نفاق کی موت مرے یہی تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان و کے ساتھ مسلمانوں کو ہم سب کو شاندار اور رش بھری موت عطا فرمائے شہادت کی موت عطا فرمائے تو موت سے کیا ڈرنا یہ فرمایا گیا کہ ان سے یہ کہا گیا کہ تم اپنی موت کو دور کرو حدیث میں فرمایا گیا کہ وہ اپنی موت کو دور نہ کر سکے ستر مارے گئے اب یہ تو ہلاک و برباد ہو گئے لیکن جو ستر مسلمان شہید ہو گئے ان کا مقام قرآن نے آگے بیان کیا وَلَا تحسبن جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں تم انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا دوسرے بارے میں فرمایا مردہ کہنا مت تو کوئی یہ سمجھ سکتا تھا شاید کہنا منع ہے لیکن ہم گمان تو کر سکتے ہیں تو مردہ فرمایا انہیں کہنا بھی نہیں اور انہیں مردہ سمجھنا بھی نہیں بل احیاء ان بلکہ وہ زندہ ہے جب قرآن شہیدوں کو زندہ قرار دے پھر بھی کوئی مردہ کہے یا مردہ سمجھے تو بتائیے وہ قرآن پر عمل پیرا ہے ہرگس نہیں ہے اور جب شہید زندہ ہے تو شہید سے اعلی مقام ہے صدیقین کا اور اس سے اعلی مقام ہے انبیاء کا انبیاء سے اعلی مقام ہے رسولوں کا رسولوں میں اعلیٰ مقام ہے سید الرسول سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اب بتائیے کوئی کتنا بڑا نادان ہوگا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ ول وسلم کے متعلق ایسی نازیبا باتیں کہے شہید بھی زندہ ہے اور شہید سے جو اعلی مقام پر فائز ہیں وہ بھی زندہ ہیں ان آیات کی تفاسر میں علماء اس پر متفق ہیں بل آخیا بلکہ وہ زندہ ہیں انہیں نہ مردہ کہنا ہے نہ مردہ سمجھنا ہے ان دا رب اپنے رب کے پاس وہ روزی پاتے ہیں انہیں روزی دی جاتی ہے فری بیما آتا من فگلی وہ خوش ہوتے ہیں ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا فرمائی فرمایا کہ شہید کا جسم تو قبر میں ہوتا ہے اس کی روح جنت کے میوے کھاتی ہے وَيَسْتَبْشِرُونَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ اور وہ خوشی مناتے ہیں ان لوگوں کی جو ان کے بعد آنے والے ہیں ابھی ان سے ملے نہیں ہیں یعنی جب وہ شہید ہو گئے تو انہیں اس بات کا علم دیا گیا کہ تمہارا فلاں فلاں بھائی بھی اللہ کی راہ میں شہید ہوگا تو وہ اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں اور اس کی خوشی مناتے ہیں کہ وہ بھی شہید ہو کر ہمارے پاس آئے گا اللہ خوف علیہم الم وم یا اس بات کی خوشی مناتے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے یس بنعمت من بن اللہ وہ خوشی مناتے ہیں اللہ کی نعمت اور اللہ کے فضل پر اور بے شک اللہ تعالی مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا